الحمد لله رب العالمين وأشهد الله لا إله الله للا وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك سلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد معزز وبكرم ومحترم ناظرین و ناظرات مشاہدین و مشاہدات سامعین و سامعات مرد الموت کی وصیتیں آپ کے سامنے ہر اتوار کو ذکر کی جا رہی ہیں اس سے پہلے سات وصیتیں ہم نے ذکر کی تھیں آج کے درس میں آٹھویں وصیت انشاءاللہ بیان کی جائے گی انس و مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کانت عامت و وسیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمین حضرت الوفات و بھائی غر غیر و بب صحیحصلح اما ملکت امانقمد صحیح <السَّحِي> فرماتے ہیں کہ اللہ کسور صلی علیہ وسلم کی عام وصیتوں میں سے جب آپ کو وفات حاضر ہوئی اور آپ جانکنے کے عالم میں تھے تو آپ نے کیا فرمایا اسلّ نماز کی آپ نے وصیت فرمائی اما ملکت امان اور جن کے تم مالک ہو یعنی تمہاری جو لوڈیاں ہیں تمہارے جو غلام ہیں ماتحت ہیں ان کے ساتھ صلا رحمی کی اور ان کے ساتھ اچھے معاملے کی اور ان کا خیال رکھنے کی آپ نے وصیت فرمائی آج کے درس میں جو آپ کی آٹھویں وصیت تھی سلاد کی اس کے تعلق سے گفتگو ہوگی سلاد بہت ہی اہم عبادت ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ جانکنی کا وقت ہے روح نکلنے کا وقت ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے امت کو نماز کی وصیت فرمائی یہ چیز اس عبادت کی اہمیت پر دلالت کرنے والی ہے نماز بہت اہم عبادت ہے اسلام کا دوسرا رکن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں علی اسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے شہادت اللہ الہ اللہ عن محمد رسول اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے سچا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور وہ اقامی صلاح اور نماز قائم کرنا وہ اتائی زکا اور زکوۃ دینا وہ سو میں رمضان رمضان کے روزے رکھنا وحج و, بیت و, رمن و بیت اللہ لمنی سطا صبی او کے قال صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہو تو آپ نے اسلام کے ارکان میں سے دوسرا جو اہم رکن قرار دیا وہ نماز ہے نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے جب تک انسان کے پاس ہوش و حواس ہیں سوج بوج ہے اس عقل اس کا ساتھ دیتی ہے اس وقت تک اس کے سے نماز معاف نہیں ہے اگر کھڑے ہو کر کے پڑھ نہیں سکتا بیٹھ کر کے پڑھے گا لیٹ کر کے پڑھے گا وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے گا تیمم کرایا جائے گا پاک نہیں رہ سکتا ہے ناپاکی ہے لیکن پھر بھی اسے نماز پڑھنا ہے جب تک ہوش و حواض باقی ہیں جب تک عقل باقی ہے جان باقی ہے اس وقت تک انسان سے نماز معاف نہیں ہوتی سفر میں بھی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے سفر میں بھی نماز نہ پڑھنے کی روسط نہیں ہے صرف اتنی نقصت دی گئی ہے کہ دو نمازیں جن کا وقت ملتا جلتا ہے یعنی جب ایک نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو دوسری نماز کا وقت شروع جاتا ہے تو ایسی دو نمازوں کو اکٹھا کر کے انسان پڑھ سکتا ہے چاہے جمع تقدیم کرے چاہے جمع تاخیر کرے جیسے ظہر اثر ہے مغرب عشاء ہے ان دونوں چاروں نمازوں کو ظہر اثر کو ایک ساتھ اور مغرب اور اشاع کو ایک ساتھ انسان جمع کر سکتا ہے جہاں تک فضر کی نماز کا مسئلہ ہے تو ایسی نماز ہے جس کا وقت کسی بھی نماز سے نہیں ملتا جلتا ہے جو پانچوں نمازیں ہیں فرض اس لیے اس نماز کو کسی بھی نماز کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا لیکن پڑھنا پڑے گا کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے سفر میں دشمنوں کے سامنے ہیں میدان جنگ میں ہیں تو بھی انسان کو نماز پڑھنا ہے اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علوماتے ہیں الحد <اللہ> العزیب نوبین صلاح فمن ترکہ فقط کفر یہ سمند ترمیزی کی روایت صحیح روایت کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو فاصل چیز ہے وہ نماز ہے جس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا اس طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر ہے بین البد و بین شرک القفر ترک و بندے کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نماز نہ چھوڑنا یہ کفر ہے لیکن یہاں کفر سے مراد چھوٹا کفر ہے کفر عملی ہے یا ایسا کفر نہیں ہے جس کے ذریعے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جائے نماز سے سب سے پہلا عمال میں سے عبادات میں سے نماز کا حساب لیا جائے گا اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث آتی ہے کہ اول ما سے بحیر عبد القیامہ مین عامہ علیہ السلہ کی سب سے پہلے جس چیز کا حساب بندے کا لیا جائے گا قیامت کے دن کیا ہے اس کے اعمال میں سے نماز ہوگی ف انصلحت صلحہ شاعر و عمل اگر وہ نکل گئی تو اس کے شاعر جو اس کے دیگر اعمال وہ بھی صحیح ہوں گے فقط افلاح و وہ کامیاب ہو گیا نجات پا گیا وہ ان فصدت فقط خواب و اور اگر نمازی فاصل ہو گئی تو وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہو جائے گا یہ شرم ترمیزی کی ہے تو اعمال میں سے عبادات میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا ہر امت پر اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی تھی اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اللہ فرماتا وحی نہ خیرات ہم نے ان کی طرف وہی کی تھی خیر کے کام کرنے کی وہ اقام و از اللہ تعیط ازکا اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی تو نماز سابقہ تمام امتوں پر فرض تھی زکوۃ بھی فرض تھی رمضان کے روزے بھی فرض تھے کیونکہ اسلام کے کی ارکان ہیں یہ تمام چیزیں سابقہ متوں پر بھی فرض کی گئی تھی دس سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے مارنے کا حکم ہے اللہ کے سرو کے حدیث جب بچے سات سال, سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں مارو اور ان کے بستروں کو الگ کر دو تو اس سے معلوم ہوا کہ دس سال کے بند بچے کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے دس سال کی اس کی عمر ہو گئی ہے تو اس کے جو سرپرست ہیں والدین ہیں ماں باپ ہیں انہیں شریعت نے مارنے کا بھی حکم دیا ہے اور اجازت دی ہے اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں فعض الزعلیٰ عصمنِ دماعم الحم اللہ حقی السلام جب وہ ایسا کرنے لگیں تو ان کے خون اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہوگے مگر اسلام کے حق سے یعنی اسلام کے حق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال اگر کر لیں جس سے ان کا خون حلال ہو جاتا ہے تو اسی صورت میں ان کو قتل کر دیا جائے گا جیسے کوئی کسی کو نہا قتل کرتا ہے تو احساس کے طور پر شریعت نے اجازت دی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا یا اس طریقے شادی شدہ مرد اور عورت ہیں اگر ان سے ذنا سرزد ہو جائے تو ان دونوں کو رجم کر دیا جائے گا شادی شدہ ہیں قتل کر دیا جائے گا اسی طریقے سے کوئی اگر دین اسلام سے نکل جائے مرتد ہو جائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے گا پہلے اسے توبہ کرا جائے گا اگر وہ توبہ کرتا ہے اور اس طریقے دوبارہ پھر اسلام کے اندر آ جاتا ہے تو الحمد اور اگر وہ اپنے کفر پر باقی رہتا ہے ارتداد پر باقی رہتا ہے تو اس صورت میں اسے قتل کر دیا جائے گا تو اسلام کا حق ہے ایسے ہی اگر کوئی جادوگر ہے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا تو یہ جو ہے اسلام کے کا حق ہے کہ ایسی صورتوں میں ایک آدمی کا ایک کا خون جو ہے حلال ہو جاتا ہے لیکن یہ خون شخص یہ شریعت نے اس کے لیے حلال قرار دیا ہے جس کے پاس لاٹھی ہے ڈنڈا ہے یعنی جو حاکم وقت ہے اس کے لیے عام لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے نماز کو اللہ رب العالمین نے جماعت کے ساتھ واجب کیا ہے اللہ کسب الحدیث منصب اندا فلمیاتی فلاں صلاحطل جو اذان کو سنے اور نماز کے لیے نہ آئے تو اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی یعنی نماز بغیر عذر کے انسان گھر کے اندر نہیں پڑھ سکتا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے فرض ہے اور اگر بغیر جماعت کے پڑھتا ہے گھر میں اکیلے پڑھتا ہے نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن وہ گنہگار ہوگا کیونکہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے دین اسلام کے اندر اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے عمدے تھے جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی مجھے مسجد تک لے جانے والا نہیں ہے تو کیا میرے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی وقت ہے تمہاربی نے پوچھا کیا تم اذان سنتے ہو تو اس نے کہا کہ ہاں تو آپ نے کہا کہ تم تم پر واجب ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے واجب ہے ایسے اللہ کے سرخ حدیث ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو قارون اور حامان اور عبی بن خلب کے ساتھ اٹھایا جائے گا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ ما اللہ کنفی فقر کہ تم جہنم میں کیوں چلے گے آلعل نقم تو سب سے پہلا ان کا جواب یہی ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے صلی اللہ رب العارمین نے یعنی یہ ان کا پہلا جواب ہوگا تو یہ ساری چیزیں یہ ساری آیتیں اور حدیثیں نماز کی اہمیت پر دعاد کرتی ہیں اس طریقے سے اللہ رب العارمین نے ان نمازیوں کے لیے بھی ویل قرار دیا ہے جو نمازیں بھول بھول کر کے پڑھتے ہیں اللہ کا فرشاد ہے شور معاون کے اندر فویل المسلین اللزی نحم الصلاءم صاحم <سَاهُون> کہ ان لوگوں کے لیے ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نماز بھول بھول کر کے پڑھتے ہیں تو ان تمام آیتوں سے اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے نماز کی اہمیت کہ دین اسلام کے اندر نماز کس قدر اہمیت کے حامل ہے کسی بندے مومن سے نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے اور اللہ اب العامن فرمائے ان کے بارے میں ولا یات صلاۃ اللہ عم کو وہ نماز کو تو آتے ہیں لیکن سستی میں آتے ہیں غفلت ہے ان کے ہاں سستی ہے نماز کے تعلق سے اور کیا فرمایا یورا کیا نام ہے ان المافقین اللہ وباخاد اہم جو منافقین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں وہ خاد اہم جب اللہ تعالیٰ خود ان کو دھوکہ دے رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تدبیر کر رہا ہے اور نے ڈھیل دے رکھا ہے وہ عیدا قام و ضلع قام و اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کرتے ہیں یعن اناس دیا کاری کے طور پر کرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں اولاد قرآن اللہ اللہ کلیلہ اور بہت کم اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں تو اساط کریمہ میں اللہ رب العامن نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں تو اللہ کے سر کے زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے سمجھ اس لیے کسی بھی مومن سے نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے ایسے ہی نماز کے بارے میں بھی فرماتی ہے نور ہے اللہ کے سر قدیث من حافظ علیہ کانت الع نور و برحان و نجاتََ القیامہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے نماز پابندی سے پڑھتا ہے تو نماز اس کے لیے نور ہے دلیل ہے اور نجات ہے قیامت کے دن یعنی اس کے لیے نور ہوگا قیامت کے دن اور اس روشنی میں وہ چلے گا اور یہ روشنی اس کو جنت تک لے کر کے جائے گی یہ دلیل ہے اس کے ایمان کی اور قیامت کے دن اس کے لیے نجات ہوگی یعنی کس چیز سے جہنم سے نجات ہوگی اور جنت کا وہ حقدار ہوگا لم يحافظ علیہ اور جو اس کی پابندی نہیں کرتا ہے اس کی حفاظت نہیں کرتا لمح ال نور ان والا برہان اللہ نجات تو اس کے پاس نہ نور ہوگا نہ برہان دلیل ہوگی اور نہ ہی وہ نجات پائے گا وہ یاتی مل قیام ماں قارون و فرعون وہ حامان بن خلف اور وہ قیامت کے دن خارون کے ساتھ آئے گا فرعون کے ساتھ حامان کے ساتھ اور ابے بن خلف کے ساتھ آئے گا اور اللہ رب العالمین میں قرآن میں ان لوگوں کے لیے کامیابی کا ذکر کیا ہے جو نمازوں کے اندر خوشی اور ہیں اد افلاح المومنون الزی نحم فی صلاۃم اون کی وہ او لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خوشی اور خودو اپناتے ہیں یہ تمام آیات اور یہ تمام حدیثیں نماز کی اہمیت پر دراد کرتی ہیں اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں جانکنی کا وقت ہے روح نکلنے کا وقت ہے آپ نے امت کو اور سب کو نماز پڑھنے کی وصیت فرمائی نماز کی اہمیت پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے سب نماز کی اہمیت کے قائل ہیں اس کی فرضیت اور رکنیت کے قائل ہیں لیکن سوال یہاں یہ پر ہے کہ کی نماز کیسے قائم کی جائے یہ بھی بہت اہم چیز ہے جہاں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ نماز ہمیں کی نماز کی اہمیت کیا ہے وہیں ہمارے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ نماز ہمیں کیسے قائم کرنا کیونکہ اللہ رب العامی ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے نماز قائم کرنے کا حکم دی اللہ کے اصول صلی اللہ علیہ وسلم گدی صلی الکم ال تم تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تم ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو لہذا نماز ہمیں نماز اسی طریقے پہ پڑھنا ہے جو طریقہ اللہ کے رسول سے ثابت شدہ ہے اور وہ طریقہ حدیث کی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا سی صحیح بخاری صحیح مصرف اور اس طریقے سے جو سنن ہیں مسانید ہیں معذم ہیں ان کے اندر آپ کی نماز کا طریقہ بڑی تفصیل کے ساتھ صحابہ نے بیان کر دیا اور محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے در سے جمع کر دیا بلکہ اس کے لیے مستقل کتابیں بھی علماء نے لکھی ہیں اور محدثین نے لکھی ہیں اور اس موضوع پر سب سے بہترین کتاب اب تک جو لکھی گئی ہے وہ امام مجدد علامہ فقیح مجدد البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے شب تو سرات نبی کے نام سے ان کی کتاب ہے تین جلدوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ عبر سے لے کر کے السلام علیکم تک تمام چیزیں تمام اعمال ہر چیز کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا یہ کتاب ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ کیا گیا اور یہ کتاب خود ایک جز میں آپ خود امام بائیں رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے لکھا ہے جس کا ترجمہ کیا گیا ہے اور اردو زبان میں اس کے ترازیم پائے جاتی ہے ترجمہ پایا جاتا ہے لہذا وہ کتاب ہر بند مومن کو پڑھنا چاہیے ایسے ہی ڈاکٹر سید شفیق الرحمٰن صاحب کی کتاب ہے نماز نبوی کے نام سے وہ بھی اپنے موضوع پر اہم کتاب ہے نماز کے موضوع پر سلاۃ الرسول ایک کتاب ہے صادق سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو بھی وہ بھی اپنے موضوع پر اہم کتاب ہے اور اس کتاب کی تخریج بھی کر دی گئی ہے اور جو حدیث اس کے در ضعیف ہیں یا اخبار ضعیف ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے تو اس طریقے سے نماز کے موضوع پر ہمیں کتابیں پڑھنی چاہیے کیونکہ کی نماز توحید کے بعد کلم شہادت کے بعد سب سے اہم عبادت ہے اور وہی طریقہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے عمل سے ثابت ہے لہذا جہاں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ نماز بہت اہم ہے وہی نماز ہمیں کیسی پڑھنی ہے یہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہماری نماز قبول ہو اللہ کے دربار میں اللہ کی بارگاہ میں لہذا ہمیں اللہ کے سر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی جاننا چاہیے طریقہ محمدیہ محمدی طریقے پر ہمیں نماز کو ادا کرنا چاہیے جو طریقہ آپ سے ثابت شدہ ہے آپ کے طریقے میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے کیفیت میں کوئی فرق نہیں ہے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے مرد نماز پڑھتا ویسے عورت بھی نماز پڑھیں گی ہمارے یہاں لوگوں نے نماز کے اندر بہت ساری بدعتیں داخل کر دیں بہت سارا غلط طریقہ داخل کر دیا نماز سے پہلے لوگ زبانی طور پر کیا نام ہے نیت کرتے ہیں اور اس طریقے سے خوشو خود نہیں اپناتے قومہ برابر نہیں رکو برابر نہیں سجدے برابر نہیں سجدہ کرنے کا طریقہ برابر نہیں اس لیے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمیں کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے نماز سلام پھیرنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا کوی کہتے ہیں یہ بھی شروع میں بھی اور آخر کے اندر بیداد. اور اس طریقے سے نماز کے اندر بھی جلد بازی اور صحیح طریقے سے نہ سجدہ نہ رکو نہ قیام نہ دو سجدوں کے درمیان صحیح طریقے سے بیٹھنا نہ دعا پڑھنا یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں آج ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں جی ہاں اس لیے اس سے بچنا ہمارے لیے بےحد ضروری ہے عورتوں کی نماز بھی لوگوں نے الگ بنا دیا جبکہ آپ سب کے نبی ہیں سب کے پیشوا ہیں سب کے امام ہیں آپ کی جو نماز ہے وہ سب کے لیے ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا مصرون قرار دے دیا اور مردوں کے لیے ناف کے نیچے قرار دے دیا جب کہ آپ سینے ہی پر ہاتھ باندھتے تھے آپ سینے ہی پر ہاتھ باندھتے تھے یعنی کی طریقے سے تفریق کر دیا لوگوں نے آپ سب کے نبی ہیں اور آپ نے عورتوں کو نماز پڑھ کر کے الگ سے نہیں بتایا آپ نے نہیں فرمایا کہ میں سینے پر جو ہاتھ باندھتا ہوں یہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے نیچے ہے ہاتھ باندھنا ناف کے نیچے ایسی کوئی حدیث نہیں آتی اس لیے آپ کا طریقہ سب کے لیے جیسے نماز یا دیگر عبادات ہوتی ہیں وہ سب کے لیے ہوتی ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی جیسے مرد روزہ رکھتا عورت بھی روزہ رکھے گی جیسے مرد حج کرتا ہے عورت بھی حج کرے گی جیسے مرد طواف کرتا عورت بھی طواف کرے گی جن چیزوں میں مرد کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جیسے زکاعت دیتا ہے ایسے عورت بھی زکاعت دے گی تو اسی نماز کا بھی معاملہ ہے نماز بھی ویسی عورت پڑھے گی جیسے مرد نماز پڑھتا دونوں کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں چند مسائل میں فرق ہے عورت کا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے عورت پرذان قامت نہیں ہے عورت بغیر پٹے کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے جو لڑکی بالغ ہو گئی یا اس اور اس طریقے سے عورت کی پہلی سب بہتر نہیں ہوتی ہے اس کی آخری سب بہتر ہوتی ہے اگر وہ مسجد کے طرح کر کے نماز پڑھتی ہے تو یہ سب کچھ چیزوں میں فرق ہے لیکن جہاں تک کیفیت کی بات ہے وہ کیفیت مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے السلام اللہ عکبر سرما شروع ہوتی ہے عورت بھی اللہ اکبر سرما شروع کرے گی وہ بھی شور فاتیہ پڑھے گی وہ بھی رقو میں دعا پڑھے گی جو مرد پڑھتا ہے جیسے مرد رکو کرتا ہے ویسے عورت بھی رکوع کرے گی اور ایسے جیسے مرد سجدہ کرتا عورت بھی سجدہ کرے گی جو دعائیں مرد سجدے میں پڑھتا ہے عورت بھی وہی دعائیں پڑھے گی ہمارے ہاں عورت کے سجدے کا طریقہ الگ بتا دیا گیا اور رکوع کا طریقہ الگ بتا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کے اندر زیادہ پردہ ہے کہ اللہ کے سر زیادہ ہمارے اندر غیرت ہے ہمارے بھی نے تو کسی حدیث میں نہیں فرمایا ایسی عورت اس طریقے سے سجدہ کرے گی یا عورت اس طریقے سے رکو کرے گی آپ نے نماز پڑھی اور کہا کہ جیسے بھی نماز پڑھتا ہوں جیسے تم لوگ نماز پڑھو اور آپ کا یہ حکم سب کے لیے ہے. لہذا بلکہ آپ نے منع کیا سجدے میں کہ چمٹ کر کے سجدہ کرنا اور اپنے ہاتھ کو زمین پر بچھا کر کے رکھنا ان تمام چیزوں سے آپ نے منع فرمایا اور وہی چیزیں آج عورتیں کر رہی ہیں اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو عورتوں اور مردوں کی نماز میں تفریق کرتے ہیں اور ان کا طریقہ الگ بتاتے ہیں لہذا ان کا طریقہ الگ نہیں ہے کیفیت الگ نہیں ہے چند مسائل میں فرق ہے جو میں نے بیان کیا لہذا آپ کا طریقہ سب کے لیے طریقہ ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ حرب ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز بڑی اہم عبادت ہے اور آپ نے جہاں بہت ساری چیزوں کی وصیت فرمائی مرد الموت میں وہیں پر آپ نے نماز کی بھی وصیت فرمائی اللہ تعالی ہمیں اس نماز کو پابندی کے ساتھ نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق پڑھنے کی توفیق عامین اخلاص نہ فرمائے اور اللہ خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ